وعلى صل على آل سوا صحابك يا سيدي يا ابي الله ذو الشرف والصلاه والسلام وعلى اليك واصحابك يا مقين القلوب المنعمين سبحان الله تا تبو صلی اللہ علیہ وسلم دن تمام مریر خان صاحب چانڈیا شہید خان صاحب چانڈیا سلطان خان صاحب چانڈیا محمد اسلم خان صاحب چانڈیا عمران خان صاحب دیگر حضرات ہیں کے فرمایا شان اپنے شان کریمی دارائن کی شہادت لوا لیا دو جگ دے ہر شر تو پناہ بخشے خوبی دیکھ کے لیکی ویک کے کام کر دم لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ویک کے کام کر رہا کیوں اگر آئی خوبی ویک کے کرم کرتا ہے خوبی اتا کرنی خود کرم پھر وہ کہڑی خوبی ویخ کے کرم اتا کروبی اتا کرتا ہے تو اتا خوبی جیڑی ات ہے وہ کر خود کرم ہے جب وہ کسی خوبی ویخ کی وجہ نہیں وہ صرف اپنے شانِ شان کریمی دیکھو تو حقیقت یہ ہے کہ خوبی کی وجہ سے کرم نہیں ہوتا کرم کی وجہ سے خوبی ہوتی ہے اللہ اللہ لاز آ ساؤن اس شان کریمی واسطہ دے کے یاد کرنے ساتھے تھے دو جگ کرم اس اس مبارک جلسے جس موجود ہوتے جناب نال مخاطب رہنا اس دا عنوان ہے عقل مندی اشارہ فرما رہے وہ کم لما ہو جائے وہ خود دشک لیکن علیہ موضوع بن جائے کچھ نہ کچھ اشارے آ جان گے لیکن جس موضوع کے کلام ہوئی ادو عنوان یہ ہوئی ہے اقلم اور فنکاری میں کہ اس وقت مغالتا عام لگتا ہے کہ فنکاری ااری مکاری عقل مندی سمجھتے ہیں جب کہ عقل مندی ہو رہی اور فنکاری یہ حفیظ جلندری نے فرمایا اس میں بیان کر دیا کہ اس زمانہ حاضر ہے جہاں مکرو ریا کا عقل مندی نام رکھا ہے جہاں مکرو ریا مکرو ریا کا عقل مندی نام رکھا ہے جہاں جورو جفا کا سربلندی نام رکھا ہے عجیب گل ہے جنا مکار ہوتا ہے وہ بڑا عقل مند ہے جنہ ظالم ہے کہ بڑی اچھی شان ہے حالانکہ جورو جفاق سر سربلندی نہیں عزت نہیں شان نہیں اور ایار مکار ہونا یہ عقل مندی نہیں عقل مندی اور چیز ہے بھائی ہوں اکل مندی کی خلاصہ دساگا عکل مندی کی اور فنکاری مکاری کی آلہ! آلہ! نفے اور زر کو سمجھنا خیر اور شر کو سمجھنا آلہ! پھر اپنا بھی نفع سوچنا دوسرے دا بھی نفع سوچنا آپ بھی شر تو بچا دوسرے نو بھی شر تو بچا اپنے آپ بھی شر تو دی سوچنا دوسرے بھی شر تو بچا سوچنا دونوں جہان تاکہ میں شر تو بچاں اگلا بھی بچے میرا بھی فائدہ ہوے اگلے دا بھی یا ہوئی دنیا میں اپنے آپ کا گھاٹا کر لوا پر دوسرے کا فائدہ کر لوا یہ عقل بندی آ کیونکہ عقل لفظ جہاں بنے یہ اکال ال بنے شاہ سال نام کر سرکی علاقے کے لوگ بیٹھے ہو اوٹان دے احوال زیادہ جان سمجھنے والے بیٹھے ہو اوٹان کو دستی مرے د دستیوا درکال آپ سلام کو آئے نہیں لے کے تو شریف کے دروازے بٹھائیے ارد کی حضور محلہ کے بھروسے دے چن لگا پر میرا دستی مار کے پھر رب کے بھروسہ یہ نہ کہ سبب استعمال ہی نہ کریں رابطے بھروسہ رکھا سنا تو اس ہر ایک واسطہ اس حال میں مطابق آپ نے تعلمی اشاد فرمایا فرمایا یہ بن کے دستی مار کے پھر بھروسہ کر کے دیتے اللہ پھر مقصدہ کر تو اقل ہوں کھے بنے کی بنیا اسے دستی والے لفظ کو اقل نکلے یہ مطلب عقل اس چیز دا نام ہے جہاں بندے نو بند کے رکھے تو بدی تو برائی تو نقصان تو نہ دوسرے کو پہنچا لے نہ اپنے فنکاری مکاری کی سمجھتے ہو فنکاری مکاری یہ ہے نفے نو نقصان یا, یا نقصان پہنچا خاتر اپنا اولا رکھ پھر حقیقت نو چھپا کے میں تانبے کے پتل سونے کا پانی چڑھا کے دگا بازی دی رحی لے بندہ کرے مکاریاں کرے جنوب ڈرامے گھر سوچے دوسرے کے گھر اجاڑ دی سوچے ون سمنے طریقے کے لوگوں نقصان پہنچا کے لوگ بربادیاں کر کے اپنی آبادی کرنا چاہے اس لیے فنکار مکار وہ اقل مند نہیں اقل مند کسے نو نقصان نہ کیوں پہنچا زمانے میں اللہ تعالی سدائے باز گشتوں کو جزا سزا دا نظام رکھے کل سوئی جو جذبے ہی بدی کرے گا تو سزا پائے گا کسے کسی کرے گا تو سیا گھر خریدتے نہیں آئیے. اور فنکاری دوسرے لوں دوسرے تک شر پہنچانا اور آپ کو بچا یہ بہروکی بہروکی عام ایار مکار لوگ چلا ہزار چلاکیاں کریقت کرتے رہے ہوتے ہیں وہاں کا لیکن باتیں جو اپنا ضرور کر رہے ہو اس واسطے ایار اجار مکار ہیں اقل مان اخترا نمیا تو نو چیز بنا لیا یہ عقل مندی نہیں اختراع پر کر دینا ایسے ایسے, ایسے ایون اللہ تعالی نے شہد دی مکھی جیدی. ایمان ایماندار دسیا جی یہ کوئی کام اپنا گھر بنا ایسا و جمیل گھر بنا ادور کریے کہ رہ جائیے کہ قدرت نے اقلم آخر اللہ تعالی نے ایک قسم کا شور اتنے ضرور ہے لیکن یہ عقل مندی جیج میں حیران ہاں قرآن مجید فرقان مجید نے پرندے کا جانور دا ذکر بڑے اہتمام فرمایا جاد اور اختراع کی بنا سے نہیں جانور جانور نفع نقصان دین آخرت دے پیغام دی اللہ تعالی نے اس جانور کا ذکر بڑے اہتمام قرآن کروایا وہ کہڑا جانور ب اقل مندی کا شوبا رب نے انہوں دیکھ کے آیا حضرت سلحمان پیگر عزت کیوں ملی اسی وجہ اندر یہ اقل مندی آئی جانور چیز سمجھ آئے نا دی غیرت جانور جانور بھی اقل والا بن جا ادھر گیا عقل بندی آ گئی معلوم ہے عقل مندی اصل اس شہر کا نام ہے کہ بندہ دین دنیا دے نقصان نفے سمجھے خیر شر سمجھے دوسرو بچا جی بچا پہ آخر, ودا، آخر ودا شکایت کرنا نبی کولک نہیں ملک مسلمان ہو سلیمان پیغمبر بی بی آئی ہے ملک دے حالات بدل گئے ملک دین دی رونق آ گئی ہے کیوں آئی ہے ایک پرندے نفع نقصان دنیا کے آہہ وارا توجہ نہیں فرمائی تو چلاکی ہو سونے چلاکی ہور شا فنکاری ہور ہو شا ہور اجاری ہور وجہ دسنا اقل جا ہے اللہ تعالیٰ نے اصل نفے نقصان نو آن. یا یعنی نور سے ہے نور نہیں اقل اس طرح ہے لیکن ہر سمجھے کہ باہر روشنی ہوتا اکھ دا نور فائدہ د خدائی نور, نور جا من اللہ ہے نور اکھ دور بتی گڈی لگے لگی چان باہر دن ہے یہ اکا فائدہ دے رہی ہے اکھ دا نور فائدہ دے کہ نہیں دے جے باہر ہیں نور نہ وہ باہر دا بیکار انہیں فائدہ نہ دتا دو رل جان تو پھر منظر مل جائے اسی طرح اللہ تعالی نے ایک بہتری نور رکھا جن کو اکل نے ایک ظاہری نور رکھے مانوی جنہوں نبی پاگ کا دی ہر نبی دین ایک نور ہوں شکل واسطے دونیں رلتے دو دو جہان کی منزل ہوتی دو جہان چامیاب ہوتے انہاں دو کا رڑنا ضروری اور میں ہوں کہ اللہ سبارک تعالی نے تین رکھی رکھ انسان دل اقل اقل مند کدو بڑھتا ہے فنکار کدو ہے سبب دسو سبب سبق اللہ تعالی نے دل بنایا اے اصل خزانہ مارفت اور عشق کا بصیرت جو کچھ ساری اصل ملک دل ٹھیک ہے عقل بڑا یہ ہے دل کا چوکی دار لفظ بڑا یہ ہے دل دا چور تر چیز ہو گیا ہو گیا کہڑی کہ ایک گھر ہوتا ہے ایک چوکیدار ہوں ایک چور ہوں بندہ ایک چھوٹا جان ہے اس جانب سارا کچھ رکھا تو گھر کہڑا چوکیدار کا کون ہے اکل تو چور نال بیٹھا نف سر جیسے حق بننا ہے چوکیدار کا ایک باہرا دے اس چور کو بچاوے جس وقت اقل کا چوکیدار دل کا محافے اور خاطم بنیا رہا ہے اس بندہ ہوتا اقل جس چوکیدار چور فنکار اور اس دعے کے اوپر دلیل پرانیش بتھیر ہے وہ میں اگے چل کے پڑھنا کلندر اقبال نے شیر تو شروع کر اقبال فرماؤں میں اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل لیکن کبھی کبھی اسے اسل شیرے گل ہی سابت کرنی سی اقل چوکیدار دل ہری مینار دل خدا دا گھر دے مارفت کا گھر دے اللہ محبت دشک بھی اتنے آفا نقصان دنیا عشق دل محبت کر سب دے دل اخل دم چوکی داری کرے دل نفس دیکھتا پی نہ دے ہوجو نی فرمائی نفس دا کم کمے لزت خواہشاں دوسرے نو بھاوے گھاٹا پہنچے اور میری خواہشاں پوریا ہو جان मां बेचनी पवे इज्जत वेचनी पवे गैरत बेचनी पवे, पवे दीन वेचना पवे टब्बर मारना पवे फिरा कतल करना पवे मगर मेरिया लश्त पूरिया हो एक नफ्स चोर का कम है नक्स अन्ने सहन वांगों है नहीं समझता घाटा मुनाफा अपना اقل کا کام آدر نفس آخر خواہش طریقے حاصل کرپس آخیا بال ہوکل آکھے فلانے میں گھر پہ ٹپان گے یہ سارے طریقے تکو نا جا پاگل بندہ کھان ہے, ہے لیکن وہ طریقہ نہیں ہوتا کما کا سمجھ نہیں لگی یا خدمت کرے نفس <تصال> یا خدمت کرے آخ میری سوچ میں آیا اتلے جہان کو. نفس آخد میں آیا کھلے جان ای بدن بنیا رو آئی اتوں اے سوا منگتا تھلے کا اکلو آ مہربانی کر کوئی میری چ... خیال رکھ کوئی سارے منصوبے میرے واسطے جوڑ کے دا جو چاہی میم چاہیے وہ رو دل آتا یار میں اتو آیا جو میرا سوا چاہیے حاصل نہیں تائیں لبے گا کہ تم کر اور دل نے آخیا میرے تیرے لگ جا نفس چور نے میرے نال لگ جا دل آخیا میرے عشق چاہیے میرے دین چاہیے میرے محبت چاہیے مارفت چاہیے روحانی غذا میری ہے وہ چاہتا ہے جسمانی سودا مید دل دے پچھے جی اس لیے کل لگ ج اکل پاسمان دل دا بن کے خادم خدمت خاطے مسیدمت یہ کرسہ جسم روح دا حصہ روح کے نبیا وگو دنیا وی وسا لیندے آخر وی وسا مند جڑے ہوں مند اللہ دے نبی نے ولی نے تے مکار گا تے اللہ والے نبیا تلیا کے دشمنوں ہمیشہ ایار مکار ویخے گا تے اکل والے ویخے گا نبیا گا یا اللہ والیا ویخے گا سوال پیدا ہو سکتا اللہ والے نبی کبھی کر کے اپنا فائدہ ایڈے عظیم لوگ آپ نے اکلو استعمال فرما اقل تو کم لے دے اللہ دے نور تو ادھر اقل نور تو دونوں تو کم لے دے کر کے آپ بھی ہمیشہ خیرتے رگنوں بھی ہمیشہ خیر یار سلام زندہ کا فرمائی چور کم میں دوسرے کے جھکے لوٹنا اپنا چھگا بسرونا نہیں اللہ نبی والی یہ چور مرے آپ سے ساڈا پیر بابو فرما اللہ پڑے پڑھا پڑھا سور ہے جادو پرتا پر لو پرتال ہو او لکھ لال نفسنا دانا نفس ہوا ملا لے بادل مو آج من سوڑے ہو متا من اللہ فرمایا سیال ہے جا اپنے نفس کاسو کرے اپنے نفس کی نگرانی کرے چوکی داری کرے میرے لما بادل موجود مرن کبا کر جہان ہے پیا تیاری کرے <تصفيق> <تصفيق> فرمایا وہ فنکار یار مکار بے وقوف ہوئی خواہش نفس کے پیچھے چلے اور اللہ دے تمنا رکھے بخش دے گا चलता रहे चोर के पिछों आखिर मेरा भी झुका ठीक रहना अगले का भी सही रहना चलिया चोर का कम है सन मारना नुकसान करना वेख हूं तेनों कलम गलत सुना सनकार होगा अयार होगा मकार होगा दूसरिया दियादा घर में महसूस بار کھن کی کوشش کرے گا فسا فسا گئی لوگ کرے گا یہ مکار دالم پچا جائے وہ ایک ہوکار لیکن سجنا اکلبندی اکلبی ادا نام عزت خیر کلے کمرے میں ہو سب اپنے و بلاو ہسو جمیل ہوسرو جمال اپنے بلاوے لالچ دے خوف دے سب کچھ دے مگر اقل مند ہوا آ جیل چکنا وا میں اپنے آپ کو کھاٹا دے سکنا وا پر اپنے مسلم کی عزت الله اكبر تکبیر الله اکبر اسلام اسلام اسلام اسلام آوئے اولیاء حق علی سنت و جماعه زندہ باد پیر سنہ سلام کیوں فرمایا میں اپنے آپ نو پاگدہ من رکھا ہے میں وہ نہیں لٹی وہ میرا موسم جس نو خارج پا لیا ہے پتا لگ جائے میں کنڈ پچھو خیال نہیں معلوم ہوا حضرت اللہ پورا نے دس دے اعتماد کرایا جی وہ کا بھروسہ رکھا جی جا کن پچھوا خیال رکھنا جڑا کنڈ پچھوت کا یا اللہ کروں میں جیب جا سکتا نقتا دسنا جی ربرجن تفصیل جتنے ہوگی اصل مانا میں مشارکت ہوتی اس کا مطلب یہ ہے جب فرما رہے ہیں اے پروردگار ایک گل نہیں جل سکتی ایک ہے جیڑ میں مینو جیل بہتی پسند ہے وہ بھی پسند ہے جا دوسرا کام دے جلو سدی پسند ہے لیکن ماں نے لکھا یہاں پر احب اپنے ماننے سے نکلا ہوا ہے یہاں پر تفصیل کے لیے نہیں ہے یہ مطلب نہیں کہ حضرت دل چیز محبت ہے سی نا دل پاپ ہوتا ہے مطلب اللہ جی جا سکنا اس گل میں جی اقل ہوتی چور اللہ تعالیٰ معافی پتا نہیں کی کچھ کر کے بہانے بنا دے لیکن وہ اکثر نفسا ماروت لیکن سبحان اللہ، یہ نفس کی مہان فطرت فطرت لیکن میں اپنے اقل کے چوکیدار اس نفس کو ان کیتا ہے کہ اقل دل کا کھاد اور اور نفس ہوں اقل دوکرے جفس کرے اکل نے کہ تیرا خدا پاک دامنی کو پسند کرتا ہے نفس بھی ہوں اس گلتے لگ گیا سونے نیا جی وہ پاک دامنی پسند کرتا میں ہوں اپنی خواہش نہیں گیا بہادر نبی کی سمند مسلمان ہوئی ہوگی ہوں اس چور نے کی چوری کرنی ہے توجہ نہیں فرمائی لیکن اور گل ہے کہ بزرگ سات ہوں ایک الگ چیزیں کو جنو لوگ سمجھ گنا گنا ہوگ سمجھان پاک پڑھ کے حدیث پاک پڑھ کے بزرگ لکھ داہ اتنا عظیم ہوں گے اگر وہ گنا دوسرے مل جائے تو یہ بخش کا سمان بن جائے کیوں کیوں, کیوں؟, کیوں؟ کہ وہ نفس کی خواہش کے تحت نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کی حکمت عقل اور دل کے تحت ہوتا نفس کی خواہش کے تحت ہوئے کہ گڈا پڑتا ہے حقیقت ظاہر پاتے اور اگر محل عقل اور دل کی وجہ سے ہو تو سمجھو غالب حکمت خدا بنی لہذا بابے آدم کا دا کھانا سڈیا لاکان کروڑوں نے کیا تفدا لیا <تصفح> اس کو ماسیت سوری کہتے ہیں سورت شکل لگے گی ماسیت لے کے بہتی ہے میں کل سجنا کلندر ایک بار فرما ہے اکل چور دے لگ جا رہے تو بنتا ہے اکل آئی یار ہے سوفیس بنا لیتی ہے ایار ہے سوس بنا لیتی ہے عشق بیچارا نہ ملا ہے نہ زاہد نہ کی بدلا اکل چورے پیچھے لگ جائے نفس وے مکار بن ج بن جی چڑھتی ہے آپ بچا دیے لوگوں پڑا ہال پیس کجرین پتا ہوں بے گلاوا پسائی پایا آپ بچائی جی اسکل نفس دے چور د پچھے جگہ مل جائے آہو کرے گا جنا کم کرم کرو مارا وہ درد مندر درد مندر دا سردار رو بھی فرما بارے سلندر اقبال فرما علاج آ کش سود میں تیرا علاج شرومی کے سوچ میں ہے تیرا تیری خیرت پہ ہے بچوں اکل <سؤال> اکل اگر لگ جاوے چوکی دار چور دن طاقت مل جائے کر لکھ مکاریاں د بنی اسرائیل لے کے آیا جی کے فساد پاؤنا دسیا جو نبی ہو فساد پہ پک لاگ لیکن مکاری ہو گئے حال بڑا بہت ہر پتا تو ہے سی میں چھو رہا نقل مند ہوتا تو کنجا سلائی دعو کر دینا بھی کسی بھی گاٹے بہ خیر چاہدان کل کہ فلانے ٹائم بارش सारे گیا انگلش نے سب سارے شرطان آخیا ڈٹ کے پیشاب کرا ہر پاس پیشاب کر پاڑی پاڑی بلے بلے دنیا بڑی خوش اگلا نہیں کری او سارے خدا بڑا بیٹھا وی بارش کی بڑا حال دیکھتے اس شتان آتے اس چپ کرتے گاتے لگی ہوتےشے آک میں ہے سو بنا لے ہے بنا لے عشک بچارا نم اللہ نکی اکل مکار ہے رنگ بتا کے اپنے الو سی رکھ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہے میری کلی کا میں کھ نہ رہے میں اپنے یاد ناراض نہیں کرنا کر کے عمر بن خطاب جیسے امر دن خطاب شیشا چکیا ویخیا فرمانے نے مارا اور بادشاہ نہیں بنیا رنگ گورا سی بادشاہ بنے الٹا رنگ سڑ گیا کیوں اپنے ہڈ تن داس لوگوں کے لا فرمائی گھر پہلو سمجھا لو ایک ہوں جڑے شرنا چڑو جان ہی نہیں شروع جانتے یہاں سادہ مگر اس واپس تاکہ میں جا دین اکل مار تیسرا ہوں جا شار پچھا اس واسطے تاکہ لوگوں نو پسند یہ آتے ہیں شرارتی فنکار مکار اشار ہر تین قسم ہو ایک ہو گیا سادے پتہ ہی کوئی نہیں چکر چکرواری کرنی صدیقہ بات رضی اللہ اللہ بہمت لگی اللہ نے فرمایا رافل آفل جنائی جب کر کے پچھا چلو نہ پچی سال بچے آپس دیا بہنا بچے کھیلتے سن تو پتہ ہی نہیں ساتھ جانتے ہی نہیں جانتے ہی کسان لوگ سادے سن بہت ہی دنیا شادی سی یا <سلام> شر کو جانتے تھے شر سے بچنے کے لیے شر نو جانتے شارج اور شرارتی نے نہ عقل مند نے نہ سادے نے تا اقبال اللہ اقبال فرما خدا بندہ یہ تیرے سادل بندے کدھر جا خدا بندہ تیرے سات دل بندے کدھر جا کے سلطان شیاری اللہ کے سوتا ہے یار سو اللہ آ نقش بندی شاہد نقش بند نقشبی قربان جاوا اپنے اپنے گلابوں کو فرمایا سفر جانا کوئی ہے میرے نالوا لو ارد کی ہزور ضرور جا گے حاضر ہے ہر کسے آ آپ نے فرمایا مگر شرط جو آخانگا سو کرنا پی سارے پیچھا اٹ گئے ہزور جو آخو گے وہی کرگر مہربانی کرو خلاف شریعت نہ آپ نے فرمایا امتحان لینے نہیں کروایا نہیں جو آخان میں صحیح کرنا پڑ تشریف لائے گئے ایک خادم لانے سے شبد چلا گیا کسی جگہ تہ شہر قیام فرمایا آپ فرما دوں اسے سنگی بیلی خادم خاتم رات کا ویلا فلانے گھر نار ہم سائب فلانے گھر دے اندر کمرے دے اندر سونا پیا ہے فلانی نکل پیا ہے چک لایا مر تھان گیا پیر خلاف شریعت شریت بھی آخیا حقوق بعد معافی بھی, بھی چلو ہوں شرط ہوئی سی پوری کرنے ہے चला गया सोना चुप के दरबार चा दिता सवेरों ही आपने फरमा जा जिथे चुक छ हैरान होया अर्ध करदेश करना, करना चुकाया ही क्यों है आप फरमाते मैं राति रब की दिखती निगाह नेख्या चोर इस घर के अंदर पैनासी گھر والر ہے نہیں سر میں آ میں پڑوسی ہمسایا بنیا وا میں پڑوسی ہوا گھر جھوٹیا جا کے فروایا لیا او چنگی نسل میں لوگ نقصان نہیں کسی کا کرنا پہ تیرے آنگ دوسرے کو لکھ دانت کیا ہوا وہ بندہ کیا انسان ہے انسان ہوا کرے برابر ہوا کرے دوسرے جگہ لٹا حصہ لٹاوے بربادیاں کراے مکانیاں وکھاوے اکلمند بن کے بیٹھ جائے نہ کوئی بے وقوف اقلمند آے گا آرمند بے لی واپس چڑیا ہوں ویگ سد کے جاوا اقل مند سی گھر والے دا گھر والے دا بھی نقصان نہیں اور آتا وہ نقصان تو بچایا چور نو بچایا سد کے جا مسلمان تو مسلمان کافتے کی بھی حفاظت ہوتی شیر ربانی دا نام سنیا انی اچانک سکھڑی نے آشے کو انتظار کر سکھ کروں سجے کھبے ہوئے پتہ لگا سکھ کوئی نہیں رات کند جا ٹپیا کیے، سکھ ڈا لے کے چار پائی آئے مار گیا گلت سویا جا پیا اگلے دن ویخیا سکھ ڈگوا لن ہوں لوگ آخر سکھ کوئی نہیں رات ہوں گھر ویخنا ہے بڑا پریشان تیسرے دن کیا چوتھے دن جمع سی میاں صاحب کے کور ج پڑھن واسطے مرید گیا آپ فرما نے میلی وہ ہیا کرو میں فقیر کو نک سکھ نہیں بنیا شہر شہروں جاڑ ڈھونڈے پھرتے فلانا چور کتب ہو آپ نے فرمایا چور ہے کتب ہو چور ہے سی کتب ہو فرمایا سونے کی شریت ہوا یہ چور بڑی ارے بھائی سورج کی شواؤں کو کیچ کر کر تھے پلیٹ بنا لینی رات نو دن بنا لینا ہو رہے لیکن زندگی کی رات میں روشنی کرنا ہوا وجود کوئی بدرے تعلیم دینا یہ کسی نبی کا کام ہے یا اس کے نائب ولی بری وجود کیوں کبلا سادہ کلندر اقبال فرمانا ڈھونڈنے ستاروں کی گزر گاہو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شو کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کرنا سگا <تصح> <تصح> لاہوری لاہوری سلندر یہ بھی سلندر اپنی ایک کے خبر فیصلہ جلر کو نفع و در کا فیصلہ ہی اج تک نہیں پیتا انہیں نفع دینا کیلر کو بچا کی گل رحمت علاحی ساڈے نسم چیز ایک ہوبیری ایک ہوئی تقدیر تدبیر تو سال اللہ نے بڑی تقدیر ساتھ نہ مولا حسین جی تدبیر کی گل کریے نہ سال نے گڑ بڑے سمجھے پہنچے سے نقطے اکل من کیوں بن گیا بنتا کل اللہ رومی پھر تھانے گل کی کل کلی اور اکلے جسے دل چلے سب پلاسے کھل جات بخت لایا نفا ر سمجھ خیر و شرتی تمیز ہو نیکی بدی کا علم آ جائے بالکل بولو اصل راج یہ اللہ تعالا اس آخلے کل تو جو کدو ہے جب دل وہ دل جڑ جائے اصلوں جوڑ کے رکھا ہے ولیے یا نبی جڑا اقل رکھتا ہے اللہ فرمایا بولنا بدل نہ فرما دے اللہ کی راہبری اصل راہ ہے بس جو جو اس رحبری کو کٹ کے پاس رکھ کے آیا ساڈا اس کلک نہیں پھر صاف مطلب ہوئی ہے کہ سڈا آکل کلک نہیں نہ آپ کامیاب نہ اگلا توجہ نہیں فرمائی جی نہ دیا نشا دیا نشان مجھے اے حکیب مجھے کیا کلا ہو تجھ سے تشینیب جس میں اپنے جسے چور لگ جائے فنکار پڑھا ہوسلم پڑیا ہوتا ہے دوسرے گر ہے چبر پہ بنکو اپنے آپ فنکار بنتا ہے بے کار چل استعمال کرنا ہمیشہ جانور استعمال ہونا کسم استاد بھی جبرت میری جان ہے اللہ کے دی قطار ویگ پیا بابے آدم تک اگر کسے کسی دے کسے فران کسے شیطان دے کے ہاتھی وہ استعمال ہوئے ہولندر اقبال فرما سا فرما میں رومی تو پوچھے او مرشد رومی آ دس نو جوان سڈے جوان سالم فتنے باد شرارتی ہاتھتے کیوں اپنی زندگی گوا نے دوسرے کی گوا بیٹھتے ہیں ہر نہ پھاویں دہشت گردی کا دے دو فکر مند ہو کہ رومی کو پوچھے دس کامے خودشے کامے نس بجا کی سا بڑا جب پرواز کر رومی جب دے فرمے فرمانے اکبالا پر جترے جدو بھی اڈن لگے گا کسی جیت پر کٹیا مٹیرا پر کٹیا کبوتر پر کچی کچھ کی مطلب مطلب یار گل ہے اقل ملتی ہے بلیا کو اقل جہی ہے پیچھے لا کے مار دیتی ہے پر کٹے گا جب پر کٹے کل ہو جاتا ہے ہوکل والا وہ آخے گا مجھے صرف ایک ہی استعمال کر سکتا جنوب اللہ انہیں جدھر لایا میں ادھر ہی جاؤں گا آخری گل کرنا شاہ صاحب فرمائے اشکی عقل کی گل بھی کری ادھر نقتے کی گل ایک دان نے کہا کہ دنیا میں بھاری چیز ہلکی کو اپنی ترقی وہ نظام میں یار اقل دیتی اللہ تعالی استعمال بھی کر رہے ہیں اگر دے دے جب بندہ بسان تو تھے آ میں ویسے یار گل ادھا پہنچیا ادھا نہیں پہنچا چو گیچ لینی بندے ٹائر تھلے رکھ لینی بندہ مر جا پہاڑ کھڑ لینا پر عجیب گل ہے پہاڑ ایڈا واری ہو کے بندی نو چیکتا فری درگا لمک لاری کی گل نہیں کشش سکل دی نہیں کشش عشق کی جس دل چشک جی آ جاتا ہے بھاوے کمزور بھی ہوڑیا چیک لے परशी आ بات کریں گے سات آسمان خیر الگ ہوگو لیکن مسئلہ ایسا سمجھ آ گیا کہ نہیں فنکار بولو پڑھتے سر استاد خورشی مولا خورشی کا مساج بڑا فکیر بڑے شاہ صاحب کبلا آپ سر وہ لا رہے سر سان <سلام> نال ایک سنگ سی بندہ مرکی کا دورہ پہ وہ نو نو چیچی والا نو بڑے بڑے بڑے سن وہ حضرت جی انجن نہیں ریل والا مٹی کا بنا کے لیا ہوں می کا یہ تقریباً تین فٹ اسی ناخون مرگی کا دورہ پہ بنا کے لاکھ روپئے آ جان وہ آپ نہیں سنبھال سکتا انجن تو بنا کر معلوم اس جہان میں ہے لیکن اس جہان و ضرر کو سمجھنا اور خیر و شر کو سمجھنا یہ اور توجہ نہیں فرمائی کا ساڈا اقبال فرما دا جہاں خشوار تلک جہاں پانی سے ہے دشوان ترکار جہاں بینی جگر خون ہو تو چش دل میں ہوتی ہے نظر پہ کی مطلب نفے زر اور عقل مند بنے جب جہاں بانی نمجھا سچی بات سکھا جی کملہ تشریف فرمان ہے ان شاء اللہ فرماؤ گے بھی اج نوا ہی نقطہ آیا حضرت سلیمان پیغمبر علیہ سلام مسلمان نے بھر ایسی دنیا کہ قیامت تک وہ جا نظام اور وہ جی تمنگی کسی کو آئی بغیر بغیر بغیر بغیر واراسدت جی واراسدت بغیر بغیر اللہ وہ اللہ و واط نے ہو بندوبست کیتے ہو بندوبست فرمائے معیشت دے کے سوچ نہیں گھر مال اسباب متا بے محال ویو ذات کریم دھوانہ نا تو فرمایا تو حساب کتاب نہیں لینا جا جو مزے کون رکھ پایا لیکن حضرت لیکن لیکن فرمایا یہ تابے کرنا کام واسطے جو کچھ بھی چاہیے ہوگا پیش کرنا یہ نہ حاضر کرنا یہ نہ تیار کرنا انسانوں کیوں نہ لایا اس کا بھائی ہے بادشاہ انسانوں اس کام لایا آرام لایا گھر ترت پورت کلو ترت آیوش ہو جان دوسرے بچے تنگ رہے اصل مخروف یو لائیے جی نہ تھکن نہ کسی دا, دا حق مارن جان سا سمندر چوتی کر لیا نیشا ادھر ادھر کسی دگے چاہ گھر سوکھا نے اس طرح کے مال دولت سادو سامان رہائشہ یہ وہ نہیں درف ایک تکیا نئے ہوئے سمجھایا معلوم ہوا اکل مندی ہو رہے فنکاری توجہ نہیں فرمائی دعا فرما اللہ تعالیٰ سانو اکل مندہ ما فندان نہ اگر ہم سنتے یا عقل والے ہوتے تو جہنم میں جاتے قیامت کے روز کریں کی مطلب یا پھر عقل والا با یا اکل آریا دی سنان والا بن بنی نیلا بے اکلان آپ ہی اکلو بے اکلانے اللہ ہو جان سونے والا سب کا فرمار شان ہے علی لیکن اب آزان کھیتی پیغام رب جلی ہے یہی شان ہے سلام بس میں دا بلا کو سلام سم بس میں جن کے سجدے جن کے سجدے کو میرا بیکابی جن کے سجدے لتا فت پو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہار رضا مجھ سے خدمت ہری لا آلہ حضرت فرمانے نے قیامت دروز ہوے بارگاہ دارگاہ خدمت دے فرش کھن او احمد رضا کون سنا ہاں وہ پڑھا ذرا مستفیٰ جان رحمت سے مجھ سے خدمتی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت میں بزمی شاہ جی قبلا فرد